الرحمن دون الله الرحمن دون الله مصمد وهو نستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَسْتَحْوَذُ عَلَى إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ونشهد ان لا اله الا الله و محمد بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على خير خلقك سيدي نعم ما و ما بينه و صحبي اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمنا آدم الأسماء كلها فعلمهم من الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم إن كنتم صادقين قالوا سبحانك ما علمنا إلا إِلَّا مَا عَلَّمْتَ تَنَاطَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّالِي مُلْحِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْعِدَنَ اللَّهِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّنَ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ يصليون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المدين وجودك سلاؤں و سلام کا مقدم محترم مفتی علیہ سن حضرت اللہ مولانا مفتی احمد القادری شاطب قبلہ من برکات ملانیہ مخت محترم حضرت اللہ مولانا عبدالرب صاحب کادری دامن برقات ملانیہ مخت محترم حضرت اللہ مولانا غلام سبحانی صاحب کے بلا دامت برقاتی مختم محترم حضرت مولانا سراج صاحب دامن حضرت مولانا محمد قلیم اللہ صاحب کے حضرت مولانا حامد اللہ صاحب کے ملا لائی کے ستری مہمانانی گرامی حاضرین منی نہاری تھی مختصر حمد و سلاد کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ کے سامنے پرانی مجید فرقان حمیر پہلے پارے سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شک حاصل کیا قبل اس چیز کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے گھر نبی نبی کریم مرغ و رحیم الحصلات و تسلیم کے صدقے و کے مجھے حق کہنے کی توفیق عنا فرمائے ہم تمام شرکان محفل حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر سب و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پتا فرماتا یقینا آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں ایک گراؤ کا بوجھ آپ نے اٹھایا دستے تعاون بڑھا کر مسجد کی تعمیر میں حضرت توفیق آپ حضرات نے حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس پیشکش کو کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرما سکتے اور بہتر سے بہتر اس کا عجر و ثباب آپ کو اتا فرما میرا خیال ہے میری تقریر کا تو تقریباً خلاصہ لوگوں نے بیان کر دیا اب میں شری واما علیہ نیل ملا کہہ کر سلاۃ و سلام پڑھا لیا جائے مجھے پتا نہیں کہ آپ مزید تقریر کے مطابق ہیں یا نہیں یا تھک گئے تو کچھ حضرات تو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے چلے گئے ان کو یہ خوف ہوا کہ چھوٹے مولانا نے اتنے کر لیے تو بڑے مولانا کیا کرے کریں تو ہو سکتا اس وجہ سے لوگ نشیز برخاست کر کے خواب خرگوش کی طرف پہنچ گئے میں کچھ پیغام آپ کو دیرنا چاہتا یہ مسجد یہ مدرسہ یہ دارالعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کیا کہ جس جی شہر میں اور جس کے اڑوس پڑوس میں یہ مارز وجود میں آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑے مہربان ہے میں انہیں حالات کو محوز رکھتے ہوئے کچھ گزارشات کروں گا اللہ تبارک و قبر تعالیٰ نے حضرت عالم علی سلاسلام کو تبلیغ دیا اور اللہ تبارکالا نے ان کی برتری فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے کسے ذریعہ بنایا علم کو ذریعہ بنایا جس سے پتہ لگ جائے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام و سلام علم و حدمے ہم سے برتر ہیں اور ہم سے بہت ہی بلند اور بالا ارشاد باری تالا ہوا ولم آدم السما اللہ ان کے اسما ہے اللہ تبارو کردم علیہ سلاط وسلام کو ذرا بچوں کو خاموش کر دوں بڑی مہربانی ہوگی سننے شاید آپ کے کام کی بھی کوئی بات ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آداب کے کام بھی آ جائے گروشی اللہ صلی ماؤن وہ علیہ وبارکم وسلام یا رسول اللہ حضرت عظم علیہ سلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اسمائے گرامی سکھا دیے مفسرین کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ نام سکھائے بلکہ اس کی حکمتیں بھی سکھا دی جب تمام اسمائے گرامی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا ہے تو پھر الیک کر دے پھر ان کو فرشتوں پر پیش دیا فقال امبی انہیں بے اب تم ان کے نام بتاؤ تو فرشتے بجائے اس کے کہ ان کے نام بتا دے یہ کیا کہنے لگے کالو کہ سبانا کا لار ملحا الم تنا اللہ تبارت و تعالیٰ پاکی ہے تیری لا کہ ہم تو ان کو کچھ نہیں جانتے ان کے اسمائے گرام نہیں جانتے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں اللہ ما علّ جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا اتنا ہی ہم جاتے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے حضرت آدم علیہ السلام پر جو اشیاء پیش کی گئیں حضرت آدم علیہ السلام, علیہ السلام نے سب کے اسمام اور کر سنا دیے فرشتوں پر برطری ظاہر ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی اور اس کے بعد میں تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے جنت سردو ہوئے تو آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانے کے لیے فرشتوں پر برطری ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا بعض احمقوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہم ذرا اپنے عقائد کی طرف آتے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی پر آتے ہیں ڈاکٹر بیرسٹر پروفیسر اور اتنے ادب قسم کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں کسی احمد نے ہماری یہاں کہا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام ف اللہ تعالی نے جنت سے نکال دیا کیا ہوا سب جنت سے نکالے گئے اور اس کمبک نے یہ گفتگو کر کر یہ شیر کا ایک جملہ بھی پڑھ دیا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے اونچے سے ہم نے ماضا اللہ سما مادہ امبیا کی عزت اور وعار کو اگر بےآبرو کرو کہ تمہاری آبرو بھی برقرار نہیں رہے گی اچھا ہم پوچھتے ہیں پروفیسروں سے ڈاکٹروں سے کہ بھئی یہ بتائیے آپ کہ آدم علیہ السلام ہمارے نزدیک ان سے بھول ہو گئی اگر آدم علیہ السلام نہیں بھولتے تو کیا کیا پروگرام تھا آپ کا جنت میں رہتے پوچھے ان سے جواب مانگی کیا جنت میں رہتے اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے لیے ان کو پیدا ہی نہیں کیا ان کو فرمایا کہ آدم علیہ سلطینی جائل عہد خلیفہ پہلی فرشتوں سے پیدا کرنے سے پہلے بتا دیا کہ میں تو زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ارے بنا ہے زمین کے لیے گئے زمین پہ تو انہیں آنا ہی تھا لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی کیا سمجھے آپ اب آئیے ہمارے علماء نے اسے جائز رکھا انبیاء علیہ السلام سے بھول کا ہونا حضور سے بھول ہو گئی مگر اس میں ہمارے لیے کتنی آفت کتنی آفیت ہے کتنی رحمت ہے چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرا شریف کا دیش ہے کہ ایک سفر میں اور سفر میں نماز فجر میں حضور کی آنکھ لگ گئی حضرت بلالوس ہو گئے جب چہرے پر دھوپ پڑی سب اٹھے سب حیران پریشان کے نماز چلی گئی انہوں نے فرمایا چلو اٹھو دوسری جگہ چلو نقل مکانی کر کے گئے وہاں جانے کے بعد میں نماز خزر ادا فرمائی سنتوں بھی سنتیں بھی ادا فرمائی فرض بھی ادا فرمائے اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو شیطان نے سنا دیا اب حضور پر غفلت کا پردہ ہوتا یہ کون سی ہاتھ سے دیکھ لیا تھا کہ شیطان نے حضرت بلال کو سلا دیا اور وہ سو گئے معلومہ کہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ایک بات تو یہ میری بات یہ بتائیے اگر حضور سے نماز نہ جاتی تو میں طریقہ کون بتاتا کہ فضل کی نماز چلی جائے تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ آل آل اب آئیے آل آل آل ہمارے اکابل امام اعظم ابو انی ہمارے اکابل علماء نے کیا مثال نکالے جیسی سورج نکلا وہاں قبرہ کیوں نہیں دور گئے وہاں جا کر تلق. معلوم ہوا کہ سورج نکلتے ہی قانونی کریں وہ جو سورج میں تیزی آ جائے آج کل کی کھڑیوں کے اوقات کے مطابق امام میجے سننا مولانا شاہ احمد رضا کا قابل بھری ہوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس میں بیس منٹ اور ملائے جائیں اور اشرار کا وقت ہوگا ایک بات میدان میں جا کر سنت خلا کی فرق اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوال سے پہلے جس کو زبر قبرا کہتے اس کو عوام زوال کہ اس سے پہلے اگر نماز لوٹا تو نماز میں سنتیں جو ہیں سجل کی وہ بھی پڑھنی پڑیں گی اور فروز بھی پڑھنے پڑے اور حضور نے یہ نماز با پڑھائی یہ بھی پتہ لگا کہ سب کی جماعت اگر قضا ہو جائے تو امام قضا نماز بھی با پڑھا سکتا ہے کتنی حکمتیں دیکھا آپ نے نبی کے بولنے میں کتنی حکمتیں مجھے بتائیے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ نے بھول سے کچھ کھا لیا پیڑ بھر کے کھا لیا اب یاد آیا کہ روزہ تھا مجھے بتائیے کیا سونا ابھی تک آپ نے علم سے روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا بلکہ علی شریف میں یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کھایا اللہ تعالیٰ نے کہنا سمجھے اب بھول سے کیا روزہ ٹوٹے گا آپ نہیں ٹوٹے گا یہ بھول کی بھول کے یہ سمراط ہیں ہمیں کیا تحفہ ملا حضور علیہ السلام کی بھول سے اور آدم علیہ السلام کی بھول سے کہ بھول سے اگر روزے میں کوئی کھا لے تو گویا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ کابل علماء نے یہ تکلیف دیا کوئی ضعیف اور بوڑھا نہ نا اس نے روزہ رکھا وہ بھول کر کھانے لگ جائے اس کو یاد نہ دلائے تھوڑی دیر ٹھہر جائے تاکہ کچھ کھا لے تاکہ کچھ کھا لے اور کچھ اے, اے, وہ یا روزے میں اس سے تھوڑی سی راحت ہو جائے پھر یاد دلائے کہ بھئی آپ کا تو روزہ تاکہ وہ ہاتھ کو روک لے تو آپ نے دیکھا بھول کی بھول کا کمال کتنا ابھی آئیے ابھی دوران تقریب حضرت بہلوز دانا کا نام لیا گیا سمجھے صاحب آپ نے سنا میں وہ بھول کی آپ کو برکت سناتا ہوں بزرگوں کی ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی اگر چاند سے خوبصورت نہیں تو اس کو تین تلاق اگر یہ چاند سے حسین نہیں ہے اس کو تین تلاق لیجیے صاحب میاں بیوی میں مبارکت ہو گئی لیجیے صاحب کوئی عالم یا مفتی جزیہ لائے کو کہاں سے لائے سب پریشان ہیں جب تک مسئلہ کھانا نہ ہو اس وقت تک جناب یہ مساون کے مسافت اور جناب پہلے کی برقرار رہے گی حضرت بہلو دانا کہا جاتا ہے کہ زبیدہ کے ماہوں اور یہ لوگ تو انہیں مجموع سمجھتے مگر کسی مسجد میں نماز فجر پڑھایا کرتے ایک مرتبہ خارون رشید خلیفہ وقت جب یہ تنازع میاں بیوی میں چل رہا تھا تو نماز فجر پڑھنے حضرت بہل دانا کے پاس چلے گئے بہت توجہ سے سنی آپ نے نماز لکھا کر پڑھائی اور آپ نے سورت پڑھی اور اس میں انہیں سہو ہو گیا بھول ہو گئی بھولے سے کیا پڑھا انہوں نے لطت خلق نل انسان فی آسان تقریب یہ آئے تو بھول کے انہوں نے پڑھا سہ ہوا لطت خلق ن شمس فی پیچھے سے آپ لقمہ دیا لطت خلق نل انسانہ فی آسن تقریب کیا مطلب ہوا بہلول نے جو پڑھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بہترین حسین و جمیل مخلوق جو ہے وہ سورج ہے پیشے سے لقما دیا لت لقد خلقنا انسان فی آسم تخمی سب سے بہتر احسن تخلیق جو ہے وہ تو انسان کی انسان کو خوبصورت پیدا کیا گیا پھر انہیں سہ ہوا انہوں نے پڑھا لقد خلقنا خلقنا خلق فی آسن تخمی چاند جو ہے بڑی حسین مخلوق ہے کہ پیشے سے لقما ملا لقد خلقنا انسان فی آسن تخمی ہاروں رشید سنگ رہا پیچھے نماز میں اور پھر حضرت کے بغل و دانا نے پڑا لطر نا انسان تقریب اب گھر جا کر فجر کے بعد زبیدا کو بلائے وہ کام رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ آیا انہیں کہا سنو تمہارے مامو جان نے مسئلہ حل کر دیا آہ آہ آہ کیا حل کیا کہ تم سے طلاق نہیں ہوئی کہ قرآن میں کہ سب سے احسن مغلور انسان ہے آہ پھر, آہ پھر سے پتہ لگ گیا کہ وہ چاند سے ہنسی چاند سے خوبصورت ہے تو طلاق نہیں ہوگی تو بزرگوں کی بھول میں کتنی برکت ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کچھ احمق لوگ جو ہمارے مسلط سے تعلق نہیں جنہیں قسمت انبیاء کی ہوا بھی نہیں لگی اس مسئلے کی اس قسم کی باتیں ابھی گرامی کرتے میں صرف یہ بتانا چاہتا کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا اور علم کی وجہ سے برقری ظاہر فرمائی تمام فرشتوں پر اور سب وہ جان گئے کہ آدم السلام ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اللہ خبر علم جو ہے عزیزہ گرامی اب چند نکھار میں بتاتا ہوں اس لیے کہ بہت زیادہ لمبی تقریر کرنی نہیں فرمایا گئے کہ ہر دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی یہ تو آپ نے دیکھا ہر دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی پرما علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے مثلا ایک عالم دین علم حاصل کرے اور حجر میں بیٹھ گئے خالی پنج وقت نماز پڑھا دے سب بول بال جائے اور حدیض شریف میں بھی ہے کہ اگر علم سے مس نہ رہا لگاؤ نہا تو ایسے جاتا جیسے جانور رسی پورا کر کے بھاگتا سب کافور پھول پڑھاو لکھا سب چلا جاتا اگر اس سے واسطہ نہ رہے لیکن ایک عالم علم سیکھنے کے بعد پڑھا روز علم تازہ ہوتا روز پڑھاتا تو جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی ابھی گرامی اس کا خزانہ بڑھے گا دیکھا آپ نے کیسی دولت ہے علم پھر یہ جو دولت ہے دنیا کی اس کی حفاظت خود آدمی کو کرنی ہوتی ہے آدمی حفاظت کرتا ہے بینک میں رکھتا ہے کہیں جناب وہ نوکر میں رکھتا ہے یعنی کہاں کہاں حفاظت کرتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ گھر میں آ جائے تو کوئی عجب نہیں کہ نیند بھی پتانے نہیں کوئی چور اچکے نہ آ جائے کوئی ڈاکو نہ آ پریشان ہر دولت کی حفاظت آدمی کرتا مگر علم وہ دولت ہے کہ جو اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے آپ اگر علم والے تو علم آپ کی حفاظت کرے گا اللہ اکبر ابھی رانے گرام یہ وہ دولت ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے ابھی کہا گیا مجھ سے سب کہ اپنی اولاد کو وقف کر دیں چلیے کم سے کم جن کے چار اولاد ہیں ایک کو وقت کر دیں پانچ ہیں تو ایک کو وقت کر دیں برا مزمانی حق ذرا تابع ہوتا چمن میں تلف نوائی میری گوارہ تھا ہماری فطرت کیا ہے میاں بیوی پروگرام بناتے یہ بڑا بچہ جو ہے نا یہ تو بڑا ہوشیار بڑا چالا اچھا اس کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر میں ذرا مارک ذرا زیادہ ہوتے اچھا یہ دوسرا جو ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے بہت لیکن دوسرے درجے کا اچھا انہوں کا ایسا کیا جائے اس کو وکیل بنا دیا جائے تیسرا جو ہے وہ بھی بڑا ہونہار ہے بہت نمبر لاتا کیا کیا جائے اس کو وکیل بنا دیا جائے چوتھا ارے ڈنلے کے چوتھا تو دن بھر گلی ڈنڈا کھیلتا پتنگ اڑاتا یعنی کیا کیا پورے محلے کو سر پہ اٹھا رکھا ہے تو میاں بیوی بی کیا کہتے ہیں ہمارا میاں میاں اس کو مدرسے تھے دو مولا سو کو مولانا بناتے تو مولوی کے مرتبہ ایسا خاموا مار مارا کہ جو کسی کام کرنے کے اللہ خاص بات اب مولانا اس کو تم مولانا بناؤ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دنیا دار مولانا یہ کیا بات امام غزالی نظر کیوں نہیں آتی امام برابری کیوں نظر نہیں آتے اور فلا فلاں امام جیسے لوگ کیوں نہیں نظر آ بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارے متھے ایسا طالب علم مانیں تو یہ تو ایسا سمجھے آپ کہ جیسے بچے سنبھالنے کا یہ محکمہ ہے ہمارے یہاں دارو امجدیا میں لوگ آتے بچہ داخل گنج کہتے ہیں صاحب آپ ایسا کریں کہ بچہ یہی لگے اس نے پورے گھر کو پریشان کیا ہوا محلے کو پریشان کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اب اس کو کیسے سنبھالے بھائی امجدیا ہے ہمارا گھر تو کھلا رہا تھا چلیے بند رکھیں نماز وہ تو کھلا رہا ہے ابھی اگر چلا جائے تو آپ کو بچہ کہاں سے دیں گے ایک ہی کرکے ہے کہ ایک سے لے کے آپ کو دیں اچھا تو آپ نہیں آئے جب اگر آپ اس کو پڑھائیں گے تو آپ ایسا آدمی لائیں جو بالکل ناکارا ہو تو آپ کو اس کا رزلٹ کیا ہوگا بچے اگر ہوں نہ بچے اگر ہوشیار بچے اگر بہت زیادہ کامیابی سے امکنا اگر آپ اسے عالم دین بنائیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے علم و فن سے دنیا کو بھر امام ابو حنیفہ ایک ہیں لیکن پوری دنیا کو علم و مطلب فضل سے بھر دیں گے. اللہ کا قبر اور سرکار کا ارشار کہ علم سکھاؤ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک جیسے ان سے کہا گیا کہ آپ اگر دوبارہ پیدا بھی ہو جائیں تو وہ علم نہیں حاصل کر سکتے جو علم کی ممتاز کوئی نہیں حاصل کر سکتا بہت بڑا کام ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم میں نے واقعات میں پڑھا امام راضی احمد غزالی کے شاگرد بہت توجہ کے ساتھ کشتی میں جا رہے اپنے علم و فضل بڑا گمان ہوا وہ کھڑے ہو گئے دریا کہنے وہ دریا تجھے پتا ہے تو پر بھی ایک دریا جا رہا. کیا مطلب ہے کہ تو اگر پانی کا دریا میں علم کا دریا اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی ایک ہاتھی سے غیبی ظاہر ہوا کہنے کہ دریا سا اللہ سر ایک مسئلہ تو بتا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی یہ شوہر کی شکل مصق ہو جائے بندہ بن جائے اور اس کا اور پتھر بن جائے تو عزت کتنی ہوگی اگر شکل مس ہو جائے بندر بن جائے قو میں بندر بن اگر کوئی بندر بن جائے کسی کا شوہر تو عزت کتنی ہوگی اور پتھر اگر بن جائے تو عزت کتنی ہوگی دریا صاحب کروں تو جواب دے گا کہنے لگی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تو فرمایا غزالی ر... دریا ہے تو دریا نہیں غزالی دریا ہے تو یہ تو ایسا دریا ہے جو آدمی جتنا سیکھے جتنا کرے تو اس لیے اپنی اولاد کو وقت کرنا یہ ہے بہت مشکل کام لیکن ازیضان گرامی ہمارے کیا ہوتا کہ اچھے آدمی کو اگر پڑھنے کا موقع ملے تو اس, کا اس کی کیا نام ہے کہاوت یہ ہے حدیث شریف میں کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک اور کیا یہ یہی ظاہری طور پر کہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک میں تعارف کروں عبداللہ ابن مبارک بہ یہ ایک بہت اذیضان گرامی گناہ گار قسم کے آدمی تھے اللہ نے ہدایت دے دی امام اعظم ربی ابدانوں کا دور تھا علم کی طلب میں دنیا بھر میں نظر ڈالی اور امام اعظم ابو حنیفا کے درس میں بیٹھ گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اتنے اونار کے پہلی سب میں بیٹھنے لگ گئے طالب علم سے اور کی امام اعظم کے شاگرد ہیں ایک مرتبے بلکہ روزانہ ایک باغ میں کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ان کی اماں کو معلوم تھا کہ یہ یاد سبق یاد کرنے بعد میں بیٹھتا ایک دن بہت دیر ہوگئی بہت تاخیر سے بہت تاخیر ہوگی گھر نہیں آگ والدہ والدہ ہوتی خبر آ کہ بچہ ابھی تک جو ہے وہ گھر نہیں پہنچا اور اس واقعے کو حضرت داتا گنگوش علی اجبی ردی اللہ انہوں نے اپنی کتاب خشب المحاج میں نقل فرمایا ان کے توبہ کا واقعہ کیسے ایمانیاتوں میں بوحنی فاردی اللہ ان کے دربار میں تو اس کے بعد والدہ جب آئیں ان کو دیکھ لیں ابھی طالب علم کتاب ہیں کتاب پڑھ رہے سینے پہ کتاب رکھ کر کے سو گئے آنکھ لگ اور اما نے کیا دیکھا ایک کالا ناک خطرناک قسم کا سانپ اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر ان پہ پنکھا چل رہا اللہ اکبر اما تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک کالا ناک جس کو دیکھ کر آدمی بھاگ جائے وہ اپنے منہ میں بولے ریحان کی ٹہنی لے کر پنکھا جل رہا جن کے شاگردوں کا مقام یہ ہے تو امام ہالوں ابو حنیفہ کا مقام کیا اللہ کہتے ہیں ان کے وشال کا وقت آ گئے میں نے کیا کہا خبر میں رہے جھولے جھولے میں رہنے سے خبر میں جانے تک ان کے وشال کا وقت آ گیا علما کا مجمع تھا کسی نے پوچھا یا عبداللہ ابن مبارک ارے عبداللہ ابن مبارک کون ہے ایم بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے استاد امام بخاری کئی مشائل کے ابیزان گرامی اسا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں کو حفظ کیا اور ان کو پڑھا اور ان کے تحصیل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پورا پورا ابیزان گرامی دخل ہے مجھے عجیب بات ہے آج کل اہل حدیث امام اعظم پر تبرہ کرتے برائیاں بیان کرتے اللہ اکبر. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ امام بخاری کو تو مانتے ہیں امام بخاری کے ابا امام بخاری کے استاد تو کیا امام بخاری کے استاد کو نہیں مان امام بخاری کے استاد کے استاد عبداللہ ابن مبارک انہیں نہیں مان اور عبداللہ ابن مبارک کے استاد امام اعظم ابو خلیفہ ان کو نہیں مانتے کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کرے تو دنیا کیا کہتی ہے اسے ہم تو نہیں کہتے مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر دنیا کیا کرے اگر اپنے باپ کا انکار کر دے آدمی تو یہ مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک موت کا وقت آ کہا یا عبداللہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی آخری کیا خواہش ہے مجھ جیسا دنیا دنیادار ہوتا تو کہتا بھائی خواہش تو یہ تھی کہ ڈیفینس میں بنگلہ ہونا چاہیے دو تین مرسدیر ہوتی کام کاج کرنے والوں کا عملہ ہوتا یہ ہوتا چوں ہوتا چنا ہوتا, چونی ہوتا اللہ فقبر ساری حسرتیں اپنے دل میں لے کر کے جا رہا ہے. آدمی حسرت اس کی مت سنئے دل کی چاشنی جسے لگ جائے حضرت عبد اللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں جان کنی کے عالم میں ہوں دنیا سے جا رہا ہوں اب بھی میری خواہش یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا سنا دو جو میرے کان آشنا نہ کوئی ایسی حدیث سنا دو جسے میں نے نہ پڑھا یا میرے کانوں نے نہ سنا آپ نے دیکھا کہ علماء نے عمل کر کے بتایا گرانی کے جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم کو سیکھا جائے اور کتنا لوگ سیاہی کرتے علم سیکھنے کے لیے میں نے غالباً یہیں کسی جلسے میں مشکا شریف کتاب العلم پہلی فصل کی حدیث بیان آج بھی بیان کر دیتا ہوں جس کے راوی کثیر بھی فیض ہے کہتے ہیں میں دمش کی جامع مسجد میں تھا حضرت ابو تبرا رضی اللہ تعالیٰ اور دس سے حدیث دیا کرتے دمش کی جامع مسجد میں اچانک آدمی آ گیا آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے یا عبداللہ میں تمہاری خدمت میں مدینہ تو رسول سے ہوں قائ کے لیے کوئی تاجر نہیں کوئی یہاں بیچنے آیا یہاں سے کچھ سامان لے کر کے میں بیچوں گا ایک غرض مجھے لائی وہ غرض کیا ہے میں نے مدین شریف میں سنا تھا ایک حدیث سے ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا میں وہ حدیث سننے تم سے یہ حدیث سننے کے لیے مدین شریف سے دمش کا سفر کیا گیا اللہ اکبر آپ نے ملاحظہ فرما پوری حدیث آگے کہ میں عرض نہیں کر رہا دیکھیں یہ بتائیے کہ کتنی مشاقت اٹھا کر کے لوگ ایک ایک حدیث کو جمع کیا کرتے حضور علیہ السلام سلام کی اور اس کے بعد کتنی احتیاط ہوتی اللہ اکبر یہ سبجیکٹ الگ کہ وہ اسماؤ بھجا پھر اس پر پہ جیرا اس کی نازک ایسے میں اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا لیکن میں یہ بتاؤں کہ کتنے شوقین لوگ تھے ایک حدیث کو سننے کے لیے آتے اور اس طریقے سے حدیثیں اکٹھی ہوئی اور آج کل کا بے وقوف آدمی یہ کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے آئے ہائے ہائے ہائے کابل کس منہ سے جاؤ گے شرم تم کو مگر نہیں آتی وہ خزانہ جس سے جگر خرچ کر گرام تاب طبے تابئی خلفا پیما مشتدین نے جمع کیا اور آپ دو لفظوں میں سب پر پانی کر تو دریا میں ڈالنے کے لائق سمندر میں ڈال دو ہم نے کہا اب بڑا آسان جملہ آپ نے کہہ دیا ساری حدیث رسوا کر سمندر میں ڈال دیں اور یہ کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے سمندر میں ڈالیں تو امریکہ میں بھی حدیث کی کتابیں پاکستانی میں بھی حدیث کی کتابیں ہندوستان میں افغانستان پوری دنیا میں حدیث کی کتابیں کہاں کہاں سے اکٹھی کر کے سمندر میں ڈالے آسان تھا ہم نے سوچا اسی کمبک اٹھا کے سمندر میں ڈال دے. اتنا آسان تھا میں بجائے اس کہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے سمند ڈالے اسی احمد اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دے. تاکہ کام تمام ہو جائے آپ نے سفر پانی پھر دیے اللہ فکبر اللہ فکبر اس صدر مشقت لوگوں نے اٹھائی حادی سے مقدمہ کرنے اور کہاں کہاں گھومے میں نے ایماں بخاری رحمت اللہ کے واقعات میں پڑھا غالباً تاشن میں کہیں گئے میں لوگ علم کے پیار ایک جھرمٹ جمع ہو گیا امام بخاری پر اور ایک مجمع عام امام بخاری سے علماء نے یہ خواہش کی امام بخاری ہمیں اپنے ایک شہر کی ایک حدیث سنا ایک شہر کی ایک حدیث سنا لوگوں کا گمان تھا وہی دس پندرہ استاد ہوں کوئی بیس پچیس ہوں گے ایک ایک حدیث سنا دیں آدھ گھنٹہ پون گھنٹے کی نشی سے ایک ایک حدیث سن کے چلے جائیں امام بخاری جم کر کے بیٹھ اور بیٹھنے کے بعد ایک ایک شہر سے ایک ایک حدیث سنائی جس کی تعداد ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار مشائق کی خدمت میں زانو ادب طے کیا کہاں کہاں گئے ہوں گے اللہ اکبر بسرا گئے کوفا تو کہتے ہیں امام بخاری میں اتنی مرتبے گیا کہ مجھے خود بھی یاد نہیں مدینہ منورہ پہنچے اللہ اکبر اور مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرم پہنچے ان کے بھائی احمد بخاری ان کے ساتھ ان کی اماں بھی ساتھ ہی. دونوں خش کر کے بخارا بھیج دیا اور خود مدینے منورہ چلے امام فریابی کہتے جب امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی چاند کی روشنی میں یہ اس وقت یہ جگمگ جگمگ معاملہ نہیں تھا یہ نیا تھی مرقا اور مسجد کھر نہیں تھے لائٹوں سے چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر لکھی اور کہا میں نے تاریخ کبیر کی جب نقل کی ہے امام بخاری کی اس وقت داڑھی بھی نہیں نکلی اتنی کم عمر میں انہوں نے تاریخ قبیل تصنی فرمائے بخاری خالی سے پہلے ابھی گرامی کس قدر وہ مشفت اور کس قدر جناب وہ پریشانی کے عالم میں دنیا بھر میں گھوم کر کے حدیث رسول جمع کرتے اور تحسے علم کے لیے نا جانے کہاں کہاں ابھی گرامی جاتے میں نے حضرت ربیعت الرائے کا ایک واقعہ پڑھا ان کے والی تھے حضرت عبدالرحمان ہوا یہ کہ عبد الرحمان کسی آوائش کی وجہ سے کہیں جہاد میں گئے اور جانے کے بعد ایسے پھنسے کہ ستائیس سال کے بعد لوٹے مدینے منورہ اور جس وقت عبد الرحمان گھر سے گئے تو ان کی سوجا جو تھی وہ حاملہ تھی یہ گھر سے بھائی بچہ بچے کی ولادت ہوئی اماں نے کیا کیا لیکن اس زمانے میں عورتوں کتنا شوق اماں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے مشاعر کے پاس اپنے بچے کو بھیجا اور علم و فضل سے آئے جب ایسا مرتبہ کر دیا کہ وہ ستائیس سال کی عمر میں اتنے بڑے عالب ہو گئے کہ امام مالک ان کے شاگرد تھے اگر آپ امام مالک کے اساتذہ میں نام تلاش کریں تو یہ ایک نام ربیۃ الرائے ربی نام تھا لیکن اس لقب سے مشہور ہو گئے ربیۃ الرائے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امام وہ ربیۃ الرائے کے شاگرد تھے ستائیس برس کے بعد عبد الرحمان لو اور اپنی بیوی کے پاس چالیس ہزار دینا رکھ گئے. خرچ لیے تو آتے ہی پہلے تو شوہر کو فکر ہوتی ہے بیوی سے حساب لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شوہر پہلے کہ بھائی حساب کتاب کا بنا وہ حضرت ربیع تو رائے گھر سے نکل رہے امام مالک بھی ساتھ میں جب عبد الرحمان کو گھستے ہوئے دیکھا انہوں نے ابھی تک اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں پکڑ لیا وہ بڑے میں خدا کا خوف کا کسی کے گھر میں ایسے گھسا جاتا گھسے چلے جائے اب وہ دیکھ رہے وہ بھی نہیں پھر اس کے بعد جناب امام مالی کڑگے کنڈے گے صحیح کہ تو کہہ رہے کسی گھر میں اس طریقے سے گز جائے بغیر تنازع ہوا ان کی اہلیہ نے کھڑکی سے پردہ اٹھا ارے تو رائے یہ تو تیرا ابا اللہ اخبار چلیے صاحب ملاقات تو ہو گئی اور ربیعت رائے مسجد نبی میں ان کے درد کا ٹائم تھا وہ چلے نکلے تو نکلتے ہی انہوں نے کیا, کیا؟ بیچا وہ چالیس ہزار گنار کا کیا ہو, وہ حساب دے آج کل کا شوہر اپنی بیوی ذرا حساب دے کہے گا میرے سردہ تو بھی کسی حساب میں تجھے حساب دیا جا نہیں سمجھے چاہ جاتا نہیں نہیں یعنی بیوی کہے گی کہ شوہر کو تو بھی کسی حساب میں ہے جو تجھے حساب دیا جا تو شوہر کس حساب میں ہوتا ہے آج کسی حساب میں نہیں ہوتا جو بیوی بی اس کو جو وہ دے تو بیوی بی بی بڑی حکمت والی تھی کہنے لگی ابھی آئے ہو ذرا کھانا وانا کھاؤ جناب انہوں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے وضو کیا وغیرہ, وغیرہ مسجد نبی میں گئے تو کیا دیکھا لگا اور ایک عالم دین اونچی ٹوپی لگائے واہ واہ سبحان اللہ کے سادھان بلند ہو رہی عبد الرحمان بھی مجموعے بیٹھ گئے اور جب اس عالم دین نے چہرہ اس طرح اٹھایا عالی دیکھ کر حیران دیرا بیٹا کیا یہ اتنا قابل ہو گئے حبیب سبیق کا اتنا بڑا ایمان مسجد نوینے در سے حدیث دے رہا خوشی کے مارے گھر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا آدمی پر یہ ساری تمہاری کوشش اب ان کی بیوی نے کہا اب بتا تجھے رویے رائے چاہیے یا تجھے چالیس ہزار دینار چاہیے ان کا قسم خدا کی چالیس تو کیا چالیس لاکھ دینار بھی ہوتے اور ایسا بیٹا اگر مار میں میں آتا اور پیدا ہوتا قسم خدا کیا تو سستا بہت زیادہ سودا سستا تو کیسے لوگ اپنے اولاد کی تربیت کرتے کس طریقے سے اپنے اولاد کی آبیاری کرتے کس طریقے سے علماء کے پاس اپنی اولاد کو بٹھاتے بس یہی عزیزان گرامی فددان ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سے منسلک نہیں رکھتے جس کی وجہ ساری یہ آحات اور آج کل کے بچے اسکول میں اسکول میں کیا سکھایا جاتا میں غالباً یہ تیرواں یا چودہاں سال امریکہ کا چکر لگاتے کیا سکھایا جاتا دیکھو بچے اگر ابا نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کیا تو نائن ون ون لے آ اب آنے کے بعد آپ بھی گئے اور بچہ بھی گئے یہ ہوتا ہے یا نہیں اب آج کی کتابوں کو لو کوئی ہمارے آپ جیسا آدمی کوئی بچے ہمارے پہلے ہمارے ابا کو کیا پتا تھا یہ ہمارے ابا جو ہیں ان کو کیا پتا ان بچاروں کو کیا عقل جو ہم لوگوں میں عقل اللہ اپنے ماں باپ کو کپتی اور بے وقوف سمجھتے اکبر الہ آباد اسی کو کہتا تھا ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں ایسی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے کہ جن کو پڑھنے کے بعد ماں باپ کو اوزار جو ہے وہ کھپتی سمجھتی ہے الحمد دینی مدارس ابھی بھی ابھی دانے گرامی اس سے محفوظ ہیں ہمارے یہاں ابھی بھی طلبا ہمارے استاد کے ہاتھ چونتے ادب کرتے وہ کرتے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی کا تقریباً تین سال ممبر تھا جب ہمارے بورڈ میں مسائل آتے تو کیا ہوتا کہ استاد کی موٹر سائیکل جلائ نقل کرنے سے استاد نے منع کیا تو وائس چانسلر کے تالے میں ایل ڈال دی بے چارا ایک گھنٹے تک پھیل رہا ہے تالا توڑے تب جا کر اپنے دفتر میں بیٹھے کوئی اساتذہ نقل کے لیے منع کرے تو ان کو جناب مارک دھنائی ہو جاتی مخباروں میں آئے دن پڑ آپ استادوں کی اگر ایسی قدر کریں گے تو کیا پڑھیں گے آپ یہ تو پڑھنے کا گر ہے کہ استاد کا بھی احترام کیا جائے اور جناب کتابوں کا احترام بھی کیا جائے ضمن اعلی اسادابل بریلوی نے دسویں دل فتح قدیم میں یہ فرمایا کہ جب سوئے تو دیکھے کہ اپنے استاد کے مکان کی طرف پیر کر کے نہ سوئے. استاد اتنا ادب ہے کہ استاد کے گھر کی جانی پیر نہیں کرے آدھار ساضلے بھرے رحمت اللہ نے یہ لکھا استاد ادب دیا جائے تو کیا ہوا لڑکے جب اس طریقے سے پیش آئے پھر تعلیم کا حال کیا ہوگا مجھے بتائیے جب آپ استاد کے ادب نہیں کتابوں کا ادب نہ کریں تو تعلیم کا پھر معیار کیا ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں برا مت مانی تعلیم کا عامی زبان میں تخلیق کرنے والے لوگ ایسی گاڑی نہیں کہ ہم جناب کریں تو آپ گھر جاتے مولانا کی تفریح تو بہت زوردار کہا کیا یہ تو یاد نہیں مگر در بڑی زور تھا لیکن یہ کچھ دے کر کے آپ ابھی رانی گرانے جائیں اب تعلیم کا معیار یہ ہو گیا کہتے ہمارے یہاں تاریخ کا انسپیکشن کے لیے ایک انسپیکٹر آئے استاد تاریخ کا سبق پڑھا ہے کہنے یہ کیا پڑھا ہے تاریخ پڑھا کہ بچوں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی کیجیے سوال تو کہا بچے یہ بتاؤ سوبنا کا مندر کس نے گرایا کہا میں نے یہ کام نہیں مجھے تو میں کیس میرا آپ معاف کرتاد سے کہا سونا طالب علم کیا کہہ رہا بھی استاد کی بھرتی تھا میں نے سوال کیا سومنا کا مندر کس نے کہ کیا جواب دیتا یہ کام میں نے نہیں کیا استاد کہتا ہے یہ تو میں بھی گواہ دوں کا لڑکا بہت شریف یہ ایسا کام کر نہیں سکتا اور شریف میں یہ چھوٹے میاں تو بڑے میاں صحانتا. کیونکہ پرنسپل کے پاس جاتے پرنسپل کے پاس گئے یہ حالت ہے آپ کے کالج کا لڑکا تاریخ پڑھ رہا میں نے پوچھا سمنات کا مندر کس نے گرایا لڑکا کہتا یہ کام میں نے نہیں کیا استاد سے پوچھا استاد کہتا کہ یہ لڑکا بہت شریف ایسا کام نہیں کر سکتا یہ آپ کے اسکول کالج کا حالت پروفیسر صاحب پرنسپل ایک طرف لے گئے کا جو ہوا سو ہوا یہ بتائی اس کے ریپیرنگ پہ کیا خرچہ ہے نہیں ہوتا تھا ہو گیا اب اس کے مرمت پہ کیا خرچہ تو یہ ہے وہ تعلیم کہا اسی لیے کہا تھا بہت آبادی ہم ایسی داروں کو قابل ضروری سمجھتے ہیں جس سے پڑھ کر ڈر کے ماں باپ کو خبر سمجھتے یہ ہے وہ علم اللہ اخبار علم وہ ہے جو کتاب سنت میں اور میں نہیں کہا کہ آپ دنیا بھی علوم حاصل مت کریں آپ مولوی سائنس کے خلاف مولوی انگریزی کے خلاف نہیں بالکل کریں آپ لیکن میں پورے اگر عالم نہ بناتے نہ بنائیں آپ لیکن بچے کو پکا مسلمان بنا دیں دو ایک درجے پڑھا دیں نازرہ پڑھا دیں کچھ تجویز پڑھا دیں کچھ مسائل پڑھا دیں اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنا دیجیے بیرسٹر بنا دیجیے انجینئر بنا دیجیے گا پہلے مرحلے میں اگر وہ مسلمان بن جا تو اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے پر ازی رانے گرانے وہ را نہیں وہ نہیں کہیں اور نہیں جائے گا. بچے کو پہلے مسلمان بنا دوں اللہ خبر کہتا تھا کہ وہ یورپ گیا جو کچھ ہر شاعری اعتبار سے معاملہ ہوں اس پہ گفتگو نہیں کر رہے اس نے بڑی بڑی شاندار بات کی, بڑی شاندار دعوت دی وہ کہتا ہے خیرا نہ کر سکا مجھے جلب دانیش سے مسلمان وہ یوروپ کو انگریزوں کو نہیں دیتا اسی تحریر کو وہ تو مستفی کا غلام ہمیں تو حضور کی غلامی ہمیں دوسروں غلامی کرنے, کی غلامی نہیں کرنی ہمیں حضور کی غلامی کرنی نہ کر کہ مجھے جلوہ جلوے پڑھ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجب <سؤال> <لازم mix galaxy> جس کی آنکھ میں مدینے کی خاک ہاں کا اور نجب کی آنکھ کا سرما ہو وہ دوسروں کی تہذیب کو دیکھے گا وہ دوسروں کو دیکھے گا دوسروں کی نقل کرے ہمیں اپنے آقا کی تہذیب ان کی سیرت ان کا حلق کریمانہ جب ہمارے پاس ہمیں دوسری تہذیبوں کی طرف دیکھنے کا کوئی وہ نہیں ہم تو نقل کرنے لگ گئے انگریز ڈیڑھ سو سال ہندوستان میں رہا سترہ سو ننانوے میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی اچھا انیس سو سینتالیس میں پاکستان بن گیا تو کتنا رہا تقریباً ڈیڑھ سو سال ہندوستان میں رہا مسلمانوں میں رہا مسلمان ان میں رہے مجھے بتائیے کیا کسی مسلمان نے انگریز کو پائجامہ پہنایا پہنا ہوگا کسی انگریز کو شیروانی پہنائی کسی انگریز کو کلی پہنا ہے سب پہنا دیا کیا اس نے تو سب کچھ آپ کو پہنا دیا ہم نے پہلی کلاس میں حیدرآباد دکن میں پڑھا تھا میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا جہاں رہنے والے وہ من اچھا آدمی نہیں سمجھتے یہ پہلے بتا دوں حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں پہلی کلاس میں نے وہاں یہ پڑھا تھا ایک رومی ٹوپی ہوتی تھی لال دیکھا ہوگا آپ نے ترکی ٹوپی جس کو, تو اس کو رومی ٹوپی کہتے تھے ہمارے حیدرآباد جس زمانے میں پانچ یا چھ روپے تنخواہ ہوتی تھی تو وہ ٹوپی ایک اور سو روپئے میں ملتی تھی شیر بولا وہ ٹوپی پہنتے تھے لوگ اتنی کنگ کی ٹوپی ایک ٹوپی والا اپنے چادر میں باندھ کر ٹوپیاں لے کر جاتا اور خود بھی ٹوپی پہنا ہوا تھا وہاں ایک تحریر ہے ٹوپی ٹوپی پہنا اب جناب جنگل سے نکلا تو بندروں نے دیکھ لیے اور اس کے سر پہ ٹوپی دیکھی ایک دم یلار کر کے بندر ساری ٹوپیاں چھین کے لے گئی اور اپنے اپنے سروں پہ رکھ کر کے وہ دردوں پر بیٹھ گئے اب یہ رو رہا ہے بھائی اتنی قیمتی ٹوپی پورا زمین مار سب کا جنا خاص ہو گیا رو رہا چل رہا ایک دانشمن کوئی آپ کی طرح گزرا کہنے لے گی کیا ہو گیا بھائی ٹوپی صاحب کیوں رو رہے ارے کہنے رو رہا ہوں دیکھ نہیں رو مندر اس نے دیکھا تو سارے بندر رومی ٹوپی پہنے بیٹھے کیا کیا جائے کہنے لگے چادر پھیلا اس نے چادر پھیلائی یہ اپنی ٹوپی اسے اتار کر کے زور سے چادر پر اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی اتاری اور زور سے چادر پر مار. سارے بندر آ گئے ٹوپی اتار اتار کر چادر پر پھینکے باہر ٹوپی اتار چادر پر کے، ٹوپی اتار چادر اب کا باندھ لیں جلدی سے باندھ کر, کر نکل جاؤ جلدی سے یہاں سے بندہ پھر چھین لیں گے بندروں کی طرح حرکت کرنے لگے ہم جس کو دیکھیں اسی کی نقل ہم کرنے لگ گئے ادا اخبار ادور علیہ السلام کی نقل خلوش آگل کی صاحب ملت احمد بھی. رحمت اللہ تیرے لی امان تیرے لی امان تو ادور علیہ السلام کے غلامی میں عدی دان امان ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے اپنے طور پر ہم یہ نہ سوچیں کوئی مولانا اعتبار شام کی کلاس میرا خالب تعلیم جب بھی آپ چکا آپ یہ سوچیں گے تو بوڑھے ہو گیا کریں گے مولانا کے پاس جائیں گے تو مولانا کا اچھا اب آئے آپ پڑھنے کے لیے نہ منہ میں نہ پیٹ میں آپ آپ کو پڑھا اس کی کوئی عمر نہیں پہلے میں بتا چکا عبد اللہ مبارک جیسی شخصیت کہ ان کا مسئلہ سکھا تو آپ شرم مت کیجیے گا آپ آب. اور ابھی بھی موتا ہے کہ آن کر کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے کچھ نماز کو صحیح کرنے لیں نیت کو صحیح کرنے کر لیں اختیات کو صحیح کرنے کچھ تو آپ سیکھ لیں تاکہ زندگی بھر کی نمازیں آپ کی جو ہیں وہ درست ہو جائے ابھی زان میں ابھی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک ادارہ جو اس سے اقتصاد فیض کیجیے جو علماء آپ کی یہاں ان سے اقتصاد فیض کیجیے اور مسجد ہی ایک بہت بڑا علم و فل کا گہران ہے علی سلاق و سلام مکہ مکرمہ سے چلے ہجرت فرما کر سارے لوگ گھیرے ہوئے حضور علیہ و سلام اور آپ نے دیکھا حضور کے قتل کے طے شہ یہ طے کوئی حضور کو قتل نہیں کر سکتا کسی کو آدمی کو قدرتی نہیں کہ کوئی حضور صدارت قتل کر اللہ کا بالا ولہ متیم نور کا اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے کافلوں کو برا کوئی قتل کرنے پر ریزان گرامے قدرتی نہیں رکھنا جب دو کھڑے ہوئے پورا گھیرے حضرت گجرے سے نکلنے سورہ جاسم تلاوت کرتے ہوئے گئے اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت مقدسہ حضور کے لہوں پر سب کے سب اندھے بن گئے کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں پایا سور میں پہنچے وہاں تک پہنچ گئے لوگ چاروں طرف گھوم رہے وہاں بھی کوئی نہیں دیکھ پایا حضور علیہ السلام ایک مسئلہ ایمان تازہ ہو جائے توجہ آپ پوچھیں بھیا کیا بات حضور جسم اور جسمانی تک دیکھے کپڑے پہنے لوگوں کو نظر نہیں آئے سور چاروں طرف لوگ دیکھ رہے ایک روایت میں کہ کر دیکھا تب بھی حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا سلسلہ مجھ جیسے موضوع سے یہ حضور کا ہے جو موجودہ حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے مگر اصل مسئلہ کیا ہے کیوں نظر نہیں آئے میں آپ کو آلہ پزرا ایمام حجے سننا مجھے تین نو ملتا پروانش ہے میرے ساتھ عظیم البرک عظیم المرطرف مولانا شاہ احمد رضا صاحب فرین کے دربار در میں لے جاتا ہوں آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور نظر نہیں آئے کے لیے تو نظر نہیں آئے لاہ سور میں نظر نہیں آئے وہاں سے جواب یہ ملتا ہے <تصفح> کہ جان ہے جان کیا نظر آئے ارے <تصفح> جان بھی کہیں نظر آتی جان ہے جان کیا نظر کیوں ادو گردے دشمنوں کے گرد کیوں گھوم رہے ہو وہ تو جان ہے جان سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے بجلی ہونے کے جان بھی کبھی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ کائنات کی جان ایمان کی جان ایمان دوسری جگہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان یہ اور اللہ ستا و قدم شان ہے یہ ان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ وہ تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان اب چلے حضور علیہ السلام یسریف کی طرف اس لیے تاکہ اپنے مبارک قدم سے یسریف کو طیبہ بنا اس وقت کا جغرافیہ کیا تھا کہ اوبا شریف کی بستی سے ہوتے ہوئے مدینے شریف جاتا آپ پہنچے اوبا شریف کی بستی چند دن قیام کیا اپنا گھر نہیں بنا مسجد بنا وہ مسجد ہوگی جس کے لیے قرآن نے فرمایا جس کا تو سنگ بنیادی تطور بہت گاری فرما وہ کیسی مسجد ہوگی کہ گارہ اللہ کا نبی ملارا اور اللہ کا نبی اینٹ اور پتھر لگا کر دیواروں کو سجا رہا ہ ایسی مزید ہوگی اور فرمایا گیا کہ وہاں کوئی آدمی ایک نماز پڑھے ایک عمرے کا سوال کیا سمجھے گا اچھا ہم اس پر گور کرتے ہیں اچھا اس لیے وہاں ایک نماز کا سوال ایک عمرے کے برابر ہوگا اس کا فرض بہت اچھا ہے یہ اس کی نہایتی مرکب مسجد اس لیے سوال کیا بہت اچھی عمارت بنی دیواریں بڑے مناقش کیا اس لیے سوال ہے ایمان سے کہیے اب تو وہ عمارت رہی بھی نہیں حضور نے بنایا اس جگہ عمارت جمہور علماء کا اتفاق اب بھی ایک نماز کا سفا عمرے کے برابر اس کی فضیلت کیا ہے صرف یہ فضیلت ہے اس سنگیب پا کے میں دستے پاک مستعفی لگائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر نماز کار پائی پھر اس کے بعد منی نے شریف آئی اللہ اکبر جب آئے استاد سمند شہین شاہی سفن مولان حسن بریوی رحمت العالح فرماتے وہ رنگینی وہ شادابی کہاں گلزار رزمان میں ابھی ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کنویں جانا میں یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہاں کے جو سنگریزے ہیں لال سے نسبت ہی رے ڈائمنڈ سے کوئی نسبت ہے یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہ ان کی رہ گزر میں ہے وہ پتھر ہے مدرسہ اگر ڈائمنڈ ہے دال ہے تو وہ پہاڑوں میں ہے اور یہ سنگریزے وہ ہیں جو جس میں پاک کے مصطفیٰ پیر کو چومتے ہیں پیر سے مس کرتے ہیں ان کنکڑوں سے اور پتھروں سے کوئی لال اور جاہرات کی کوئی نسبت ہے کہ جس میں قدم پار کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جائے دیکھے آنے کے بعد اپنا گھر نہیں بنایا کیا بنایا سب سے پہلے وہاں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد مسجد نبی کا جب سنگ بنیاد رکھا تو اب جانتے وہاں کا سوال کیا ہوا ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار کے برابر مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ابل تو موازنہ صحیح نہیں لیکن چلیے ذہنی طور پر اس کشور کو دور کر بھائی وہاں تو ایک لاکھ یہاں پچاس ہزار یہ ذہن میں رہا ایک لاکھ ہے تو گناہ بھی ایک لاکھ ہے اگر ایک جھوٹ بولا تو ایک لاکھ گناہ ایک چٹنگ تھی تو ایک لاکھ چٹنگ ایک گناہ کیا وہ یا ایک ہزار گنا کا احتجاب کیا مگر مدین شریف میں سواب پچاس ہزار گنہ کوئی ہوا تو ایک رقم نہیں حضور کا سب کا یہ کہ گناہ تو ایک ہی ہے ثواب پچاس ہزار ہے اب دیکھ لو سودا کون سا آپ کو پسند ہے انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے پہ درد آدمی خطا کرتا جانے کتنی غلطیاں آدمی کرتا تو اب گناہ بھی وقت ویسے حساب سے جس حساب سے سواب ہے اچھا پھر اور آگے بڑھی مسجد نزدیک کا سواب تو یہ ایک پٹی محراب سے حضور کے روز ابدس کی جگہ آپ حضور جلوا کر یہ حضرت امول مبنی حضرت آشا صدی حرضی اللہ تعالیٰ انا کا ہو جا فرمایا ہمارے ممبر شریف سے اس گزرے تک کی جگہ جو ہے یہ جنت کی کاری امر سے ہے ریاض الجن اس کا نام دیا گیا ہم نے سوچنے لگے یہ ریاض الجنا کیسے بنا پورا مدینہ منورا پاس یصریف سے صاحبہ بند ہے اور مسجد نزدیک کے سنگے بنیاد میں حضور کا دستے مبارک لگ رہے اور وہاں کا نماز پڑھنا ایک نماز کا پچاس ہزار سواب کے برابر کی اسے یہ جو ریاض الجن مزید سے کیا فبیلت ہے وہ غور کیجیے حضور اجرے سے نکل رہے آر محرج محراج سے سیدھے اجرے کی طرح یہ ریاض الجن کس بنا یہ ریاض الجنا زمین کو حجرے سے لے کر حضور علیہ سلام کے ممبر شریف تک اس زمین کو پیار مستعفی کے قدم کو چومنے کا زیادہ موقع ملا آلات کیا آلات سمجھے آلات آلات آلات آلات آلات دوسری زمین کو اتنا موقع نہ ملا اس زمین کو حضور کے قدم شریف چومنے کا زیادہ موقع ملا اس لیے وہ ریاض الجنا بن گیا اللہ اکبر تو حضور علی سلام نے اپنا گھر بنانے سے پہلے ادیکان گرانی مسجد کا سنگی بنیاد رکھا اور مسجد بنائی اور اس مسجد میں ایک نماز کا سباب ستو یا پچاس ہزار کے برابر آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے بلی ایک بات اور میں کہہ دوں اللہ اگر آپ سنیں گے تو بہت تعجب کریں گے ہمارے زمانے کے بہاویوں کا لیکچر سنی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد حضور کے مزار شریف کی نیت کر کے روزے پر جانا معاشیت ہے معاشیت کا سبق ہے یعنی گناہ کا سفر ہے آج کر لیا بس چلے جاؤ پکا باجی حاضر نہیں جو مزیر شریف حاجی نہ ہو پر اس نے فقط جفانی جس کے پاس توفیق تھی حیثیت کی نہیں آیا میرے مدار کو انوار پر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا اور جو آیا سبحان اللہ منظارہ قبل بج بت لہو شفر جو میری قبل شریف پر آیا میرے وشال کے بعد تو اس کی سفارش کرنا شفا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا واجب ہو گیا مجھ پر لوگ کہتے ہیں ماسیت کا سفر ہے اللہ تکبر لیجیے صاحب علامہ نور بد تو رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں سیرت رسول آئے ہوئی شاید یہاں ہو میں ابھی نکال کے آپ کو بتا علامہ نور بت تو نے ابن تیمیا کا تعکب کیا ابن تیمیا کہتا تھا کہ حج کرنے کے بعد مدینے کا سفر ماسیت ہے کسی نے کہا چھے یہ تو بتاؤ کہ روز آنا ستر ہزار صبح ستر ہزار شام فرشتے آتے دور و دو سلام کا نظارانہ پیش کرتے اور فرمایا گیا کہ جو ستر ہزار صبح آئیں قیامت تک مطلب ان کی باری نہیں آئی جو شام میں ستر ہزار آئیں قیامت تک مطلب ان کی باری نہیں آئی اللہ تبارک و تعلق اتنے فرشتے ہیں کہ جو ستر مرتبہ مطلب صبح آ جائیں قیامت تک مطلب ان کی باری جو شام میں ستر ہزار آئیں قیامت تک مطلب ان کی بائیں تو کتنی مبلو مطلب ہوگی فرشتوں کی آد حضرت فاضل بریلی کا ایک خطرہ تخلیق ملائقہ اس کا مطالعہ فرمائیے اس نے ایک روایت یہ نقل کی روزانہ حوض قوثر میں چبریل امی چیر سو پروں کے ساتھ ہوتا سادن ہوتے اور حوض قوثر سے نکل کر جب اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں ایک کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ مہارے وجود میں آتا ہے کتنی مغلوب ہوگی وہاں تو کسی نے کہا کہ تم تو لوگوں کو منع کرتے ہو کہ حاشے باد مدین شریف نہ جائیں یہ تو فرشتے تو جاتے ہیں علامہ کو سارا ذمہ ان کا انہوں نے علامہ کوسڑی کرتا کو نقل کے علامہ تینیہ نے کہ جواب دیا کہ فرشتے بھی معاشیت کرتے فرشتے بھی معاشیت کرتے جو مدیم عمران و سلام کا نظر آنا آپ نے دیکھا آدمی کا جب دماغ خراب ہو جائے کسی شاعر نے کہا وہ شرط میں ہر ایک نقشہ نظر آتا ہے مرنو نظر آتی ہے لائلہ نظر آتی جب آدمی کی کوپڑی خراب ہو جائے تو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا. یہ لوگوں کا آق, اللہ اکبر میں ارض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کو بنانا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے جو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے مدین شریف جا کر سب سے پہلے ابھی گرامی یہ کام کیا اور اس میں فرمایا گیا یہ جو آپ نے دیا کسی نے کہا پندرہ سو کسی نے کہیس سو کے سارے ٹوکن تقسیم ہوئے کیا اتنا ہی ملے گا نہیں ابھی شریف میں فرما جو تم اللہ تبارک و تعالی کی رام نے سکا دو اللہ تعالیٰ اس سستے کی پرورش کرتا کیسے پرورش کرتا ہمارے اثام ہماری عقل ہماری قیلت کو محدود رکھتے ہوئے پیارے مصطفا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سستے کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا جیسے تمہاری یہاں گائے کوئی بچہ دے تم پرورش کرتے بھینس کوئی بچہ دے پرورش کرتے دو سال میں پورا بھینسہ بن جاتا دو سال میں پوری گائے اور بیل بن جاتا کل قیامت میں اس سستے کا ایوز جب تمہیں دیا جائے گا وہ پہاڑ کے جیسا ہوگا اللہ تعالی ہم نے اتنا بڑا سب کا تو کبھی نہیں دیا تیری راہ میں اتنی بڑی رقم تو ہم نے کبھی بھی نہیں نکالی کہا جائے گا بندے فلاں موقع جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا آج ہم نے اس کو پال کر پہاڑوں کے برابر بنایا پہاڑوں کے برابر ہوگا جب اس کا احوز ملے گا تو آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے دیکھی اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مرمت مانی آ کہ جو کہتے ہیں نا پرانی مسل چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے سنیوں اپنی مثال جن نے حصہ نہیں لیا چاہے دس اجازت ہے پچاس دے دیں سو دے دیں اپنی حیثیت کے مطابق بات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے اب اس کی مثال دیتا ہوں میں علما سے اجازت لے کر ٹائم بھی کم اب کافی ہو گیا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ملکزار میں نے پڑھا کسی نے امیر ملت سے پوچھا یہ حضرت یہ بندر اتنا چالاک جانور ہے اس کو ہر انہوں کا اس کو پکڑنا تو اتنا آسان ہے کہ मुश्किल بھی مشکل سے پکڑی جائے اس کا پکڑنا اس سے زیادہ آسان میں نے افریقہ کے جنگل میں دیکھا کینیا تنزانیا نایوبی सब ملنڈی یہ سب नेशनल میں گیا ہوں نیشنل ऐसे پورا گھما ہوں ایسے بندر یا ایسے چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر جاتا ہے تو وہ جو ایسے بیش میں سے کوئی خطرہ محسوس ہو واپس جاتا ہے سب ہوشیار جانور دیکھا یعنی دیکھیے پوری توانائی اپنا ٹارگیٹ بنا کر کے جا لیکن جب وہاں خطرہ دیکھتا تو بیچ سے ہی واپس اپنے درخت پر آ جاتا کتنا ہوشیار جانور تو پیر امیری ملت سے پوچھا اس کا پکڑنا کیسا آسان ہے کہ اس کا پکڑنا اس طرح آسان ہے ایک سورائی جس کا منہ بالکل چھوٹا سورائے کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ایسے کاٹ اب یہ ہو گیا بالکل چھوٹا اس کو درخت سے باندھ دو سے باندھنے کے بعد اس نے مونگ پھلی اور چنے ڈال سرائی میں مونگ پھلی چنے ڈالتے ہیں. اب بیٹھ جاؤ آرام سے دور ایک رسی دیکھ کر بندر صاحب تشریف لاتے اس میں جھاپ تو مونگ پھلی اور چنے کے بڑے شوقین اس میں کیا کرتے ہیں اس لنا وہ ٹھلیا میں اور سورائ میں سے ہاتھ ڈالتے ہیں. ہاتھ ڈالنے کے بعد مونگ پھلی اور چنے پکڑ لے اب پکڑنے کے بعد یہاں پھنس جاتی اب پھنسے بیٹھے اتنی افلی نہیں ہے تو بہت ہوشیا اتنی افل نہیں کہ چھوڑ کر کے ہاتھ نکال سمجھے نا پھنسے بیٹھے پھن بیٹھے اب اتنے نام سے اس کے ٹنگ بند پیر باندھو گلے میں پندا ڈالو اور پاک سے جتنا مٹ پھوڑو بندر آؤ کتنا آسان ہے پکڑنا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مٹھی میں پیسے رکھ کے جان چلی جا مگر چھوڑ کے نکالتے ہیں. جی ہاں کہ اسی کو کہتے ہیں کہ چمڑی جائے مگر ڈمڑی نہ جائے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور حصہ لیجیے گا اور اس آدت سے بالکل محروم نہ ہو آپ نہیں مر دیجیے حالات دس دن آپ کا صدقہ پالنے کے بعد اتنا بڑا بن جائے کہ کل ایک پہاڑ کے جیسا ہوگا اور ابھی ہمیں احساس نہیں ہوگا لیکن الحمد للہ اس وقت احساس ہوگا جب اس کا احواز جب اس کا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا تو یہ میرا ایک پیغام تھا کہ جب بھی یہیں یہی کئی اللہ کا گھر بنے ضرور اس میں ابھی دانے گرانے حصہ چاہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں بڑا ہے نام کیوں نام جتنی توفیق اتنا آپ حصہ لیجیے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت نے ضرور آپ کے کام آئے گا اور ایک یہ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید بات نہیں یہ میرے پڑوسی ہیں کراچی ان کے ابا علی عبدالسار یہ تو بچے تھے اس زمانے میں چالیس سال مجھے ہو گئے آپ کی عمر کتنی چالیس ہوگی ہونے والی میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے کھڑا کرنے آ گیا سمجھے صاحب جو ان کا کہلیں گے کہ کھلا نوری کے لینگی نوری مسجد یہ حضور مفتی یا زمہ رحمت اللہ علیہ سے منسوخ ہے وہ اپنا تخلص نوری کرتے تھے کہ جب حضرت مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تو آل بریدی و حضرت صاحب نے فریبی کے پیرو مرشد حضرت عال رسول مارے بھی رحمت اللہ علیہ وہ وشال فرما گئے تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت نوری نیا صاحب سے مرید کیا اس وجہ سے اپنا تخلس حضور مفتی اعظم نوری رکھا کرتے تھے یہ مسجد بھی ان سے منسوخ ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھی ان سے منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے حبیب کے سر کے بزرگان دین کی برکت سے اس مسجد کو بھی چار چاند لگائے اور کلینک کو بھی چار چاند لگائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کچھ مجھے شاید تاخیر ہو گئی دیر ہو گیا کوئی وقت زیادہ ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں اللہ قبارکبر تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے بما بل بلا